السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ رب العالمین وشد اللہ محمد واشد المحمد رسول اللہ وسلم وحابی و منحطا بحدی وسلمت ہی بھائیو گزشتہ ہفتے اللہ رب العامین کی ایک صفت محبت کے بارے میں ہماری گفتگو ہوئی تھی اور اس کے تعلق سے قرآن کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں آج بھی ہماری گفتگو کا درس کا موضوع وہی ہے کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس صفت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی بہت ساری آیتیں پیش کی ہیں چند آیتوں کی شرح اس کی تفسیر گزشتہ درس میں آپ کے سامنے کی گئی تھی آج بھی انشاءاللہ اللہ دو آیتوں کی شرح یا اس کی تفسیر ہم آپ کے سامنے کریں گے جن آیتوں سے یہ صفت اللہ ہر غلامین کے لیے ثابت ہوتی ہے ہمارا اور آپ کا عقیدہ اس کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں بار بار بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو صحابہ کا تعاین کا طب تعاوین کا ام کرام کا عقیدہ تھا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے علماء کا عقیدہ کہ وہ تمام صفات جو قرآن اور صحیح حدیثوں کے اندر بیان کی گئیں اللہ حرب العالمین کے لیے ان سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے اب محبت ہی کی صفت لے لیجئے یہ محبت کی صفت بندوں کے درمیان بھی ہوتی ہے جو بھی زیرو مخلوق ہے ان کے درمیانی صفت پائی جاتی ہے ہر ایک کے اندر محبت کا طریقہ اور انداز الگ ہوتا ہے جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں انسان بھی کرتے ہیں لیکن جانور کی محبت کا انداز اور طریقہ الگ ہوتا ہے اور ایک انسان کی محبت کا طریقہ الگ ہوتا ہے یہ سب مخلوق ہیں ان کے درمیان جب یہ فرق ہے تو اللہ ابامن جو خالق ہے سب کا سب کا معبود حقیقی ہے لہذا اس کی جو صفت ہے اللہ کے شاعن شان ہے یہ کہہ کر کے کہ بھائی اگر ہم محبت کی صفت مانیں گے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ تشوی لازم آتی ہے بندے بھی محبت کرتے ہیں گویا کہ ہم نے اللہ کو بندوں سے کے مشابہ کر دیا یہ سب بے بنیاد بات ہے اللہ نے خود بیان کیا اپنے بارے میں اور سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا کون گزرا ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں آپ نے اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے لہذا ان صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم ان صفات کو مانتے ہیں اللہ کے شایان شان لیکن کیفیت کیسی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم اللہ بہتر جاننے والا تو آج بھی ہماری جو گفتگو ہوگی اسی موضوع سے متعلق ہوگی اللہ فرماتا ہے ان اللہ عب الابین وحب المتاہرین یہ شور بقرہ کی آیت نمبر دو سو بائیس کا آخری حصہ ہے یہاں پر دیکھیں۔ یوحبو کا لفظ اللہ نے دو بار استعمال کیا ان اللہ یحب التوابین اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ان کو پسند کرتا ہے وہ یحب المظاہرین پاک و صاف رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ان سے محبت کرتا ہے دو مرتبہ لفظ اللہ نے استعمال کیا یوحبو کا جس کے معنی ہوتے محبت کرنے کے پسند کرنے کے اب اللہ خود فرما رہا اپنے بارے میں اور ہم کہیں کہ اللہ محبت نہیں کرتا ہے اور یہاں محبت کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو خیر کی توفیق دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیتا ہے ارے بھائی ثواب دینا احسان کرنا دیگر چیزوں سے ثابت ہے وہ دیگر صفات ہیں جو اللہ کے لیے ثابت شدہ ہیں لہذا یہ صفت بھی ہمارے لیے ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کیسے کرتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہے وہ کیفیت اللہ کے شایہ نشان اللہ فرماتا إن اللہ, اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے توبہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک توبہ جس کو توبت نصوح کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیا توبۃ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کی طرف توبت نسوہ کرو توبت نصوح کیا ہے بغیر گناہ کے توبہ کرنا یہ توبتی نسوح ہے تعریفیں بھی کی گئی ہے کہ انسان سے بظاہر کوئی گناہ نہ ہو ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن بظاہر انسان کو سمجھ میں نہ آئے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہم سے کیا گناہ ہوا لیکن پھر بھی توبہ کرتا ہے ہم کرام توبہ کرتے تھے ان سے گناہ نہیں سرزد ہوتا تھا لیکن وہ بھی توبہ کرتے تھے تو کیونکہ توبہ کے معنی ہوتے رجوع کرنے کے اللہ کی طرف پلٹ کر کے آنے کو توبہ کہا جاتا ہے تو انبیاء کرام توبہ کرتے تھے گناہوں سے پاک و صاف رہتے تھے لیکن پھر بھی توبہ کرتے تھے اللہ کے نیک بندے جو گزرے ہیں صالحین چاہے موجود ہوں یا جو گزر چکے ہوں وہ بھی توبہ کرتے ہیں کرتے تھے تو بغیر گناہ کے توبہ کرنا اللہ کے دربار میں آنا اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا اس کو توبت نسوح کہا جاتا ہے ایک توبت نسوح یہ ہے کہ انسان ایسی توبہ کرے کہ گناہ کو کلی طور پر چھوڑ دے اور اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہ جائے اور اس طریقے سے جیسے آپ دور رہتے ہیں تو تھن کے اندر دوبارہ دودھ کا جانا ناممکن ہوتا ہے کہ اس تھن میں دوبارہ ہم دودھ کو داخل کر دے نہیں کر سکتے ایسے ہی بندہ جو توبہ کر لے جس گناہ سے پھر زندگی بھر کبھی اس گناہ کی قریب نہ پھٹکے اس کو بھی توبت نسو کہا گیا تیسری تاریخ کی گئی توبت نسو یہ ہے کہ انسان ہر گناہ سے تمام گناہوں سے توبہ کرے یہ نہیں کیے گناہ سے کر لیا دوسرے گناہ سے نہیں کیا تمام گناہوں سے توبہ کرے اس کو بھی توبت نسو کہا گیا تو ایک توبہ تو یہ ہے جو سب سے بہترین توبہ ہے جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور ایک توبہ یہ کہ انسان جو گناہ کرتا ہے یا کئی گناہ کرتا ہے گناہ سے توبہ کر لے دوسرے گنا سے توبہ نہ کرے اس کو بھی توبہ کہا جاتا ہے جیسے ایک انسان رشوت لیتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے وہ رشوت سے توبہ کرتا ہے لیکن جھوٹ سے توبہ نہیں کرتا تو رشوت سے جو اس نے توبہ کیا ہے اس کی توبہ مانی جائے گی جھوٹ کی سزا ملے گی جھوٹ کا گناہ اس کو ملے گا لیکن رشوت سے جو اس نے توبہ کیا ہے یہ توبہ مانی جائے گی تو یہ بھی توبہ ہے کہ ایک گناہ سے توبہ کیا دوسرے گناہ سے توبہ نہیں کر رہا ہے لیکن طوبت نصوح میں میں نے کیا کہا تھا کہ تمام گناہوں سے توبہ کرنا اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینا یہ طبت نصوح ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں باقاعدہ حکم دیا ہے توبہ کرنے کا اور یہ توبہ کرنا واجب ہے اللہ خمتو اے یوہد جمیان اے یوحل ممنون اے ای ایمان والو تم سب کے سب اللہ تعالی کی طرف پلڑ کر کے آؤ تم سب کے سب توبہ کرو کیونکہ ہم سب محتاج ہیں ہم سب گنہگار ہیں اور گناہوں کو معاف کرنے والا اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پلٹ کر کے آنے کی ضرورت ہے اگرچہ انسان کو یہ لگے کہ ہم نے بظاہر کوئی گناہ نہیں کیا ہے لیکن اللہ کا احسان اتنا ہمارے اوپر ہے کہ ہمیشہ انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے ہر انسان سے کمی واقع ہوتی ہے غلطی واقع ہوتی ہے لہذا ہمیشہ انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے اگرچہ انسان سمجھے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں میں توحید پر ہوں شرک نہیں کرتا بداعت خرافات نہیں کرتا بندوں کے حقوق ادا کرتا ہوں اور اس طریقے سے بندوں کے بارے میں بہتر سوچتا ہوں اچھی سوچ رکھتا ہوں احسان کرتا ہوں سلارحمی کرتا ہوں یہ سب کرنے کے باوجود بھی انجانے میں بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور بہت ساری نیکیاں بھی باقی رہتی جو انسان نہیں کر پاتا اسے انسان کو ہمیشہ توبہ کر کے رہنا چاہیے اسے غلامی نے بار بار ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا توبہ کی میرے بھائیوں شرتے ہیں توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا اللہ تو مجھے معاف کر دے میں توبہ کرتا ہوں خلاص کہانی ختم ہو گئی یا ہمارے یہاں جب بچہ غلطی کرتا ہے تو لوگ اس کو کان پکڑ کر کے اٹھواتے بٹھاتے وہ کان پکڑ کر کے توبہ توبہ کر لیا سمجھ گیا کہ ہم نے توبہ کر لیا یا ہم میں سے بہت سارے بڑے لوگ بھی کرتے ہیں توبہ توبہ توبہ توبہ کان پکڑیں گے توبہ توبہ اور اسی کو لوگ توبہ سمجھتے ہیں توبہ نہیں میرے بھائیوں یہ توبہ نہیں ہے سچی توبہ کیا ہے صحیح توبہ کیا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے وہ توبہ یہ ہے جس کی شرطیں ہیں اور شرطوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا پائے جانا ضروری ہے اگر وہ نہیں پایا جائے گا توبہ نہیں ہوگی جیسے نماز کے لیے و شرط ہے آپ اگر بغیر وضو کی نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی آپ کتنی بھی نماز پڑھیں کتنا بھی تعجب پڑھیں نماز نہیں ہوگی کیونکہ شرط نہیں پائی گئی شرط نہیں پائی گئی لہذا آپ کی نماز نہیں ہوگی کہ آپ کتنی بھی نماز پڑھیں ایسے ہی آپ دن بھر میں سو بار کہیں توبہ توبہ توبہ کان پکڑ کر کے لیکن جو شرطیں وہ شرطیں نہ پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہم نے توبہ کیا ہی نہیں توبہ کی پانچ شرطیں ہیں تین شرطیں تو سب کے ساتھ ہیں اور دو شرطیں ایسی ہیں جو خاص ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے یہ سب سے پہلی شرط ہے ٹھیک ہے گناہ کا چھوڑ دینا یہ نہیں کہ ہم توبہ کرتے رہے گناہ ہمیشہ کرتے رہے اسی گناہ کو کر رہے ہیں چھوڑ نہیں رہے تو یہ تو مزاق ہو جائے گا یہ تو صرف جو ہے ہنسی اور مذاق ہو جائے گا کہ انسان کہ تو رہا لیکن گناہ کو چھوڑ نہیں رہا ہے تو ہمیں گناہ چھوڑنا ضروری ہے کیسا بھی گناہ ہو چاہے وہ شرک ہو بداعت ہو خرافات ہو نماز سے دوری ہو جیسا بھی گناہ انسان اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے نمبر دو اس پر اسے ندامت ہو افسوس ہو کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے اسے شرمندگی ہو ندامت ہو یہ شرط ہے یہ کیا یہ? شرط ہے اگر یہ شرط یہ چیز نہیں ہوگی تو ہمارا توبہ مطلب ہم نے توبہ کیا ہی نہیں تیسری شرط یہ کہ عزم ہو مکمل عزم وختہ ارادہ کہ اب دوبارہ اس گناہ کے قریب ہم نہیں جائیں گے اب وہ گناہ نہیں کریں گے ہم ہم نے جو کر لیا ہمیں اس پر افسوس ہے اب اس گناہ کے قریب ہم نہیں جائیں گے یہ بھی عزم ہونا چاہیے تین شرطیں ضروری ہیں ٹھیک ہے اور ایک شرط اور بھی ہے جو سب گناہوں سب چیزوں کے ساتھ ہے کہ انسان توبہ کرنے میں مخلص ہو خالص اللہ کے لیے توبہ کرے ریاکاری کاری مقصد نہ ہو دکھاوا مقصد نہ ہو خالص اللہ کے لیے توبہ کر رہا اسی لیے جب خالص توبہ اللہ کے لیے ہوگی تو انسان گناہ کو چھوڑ دے گا چونکہ خالص اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے وہ اس لیے اپنے نفس کا اسیر رہتا ہے اپنے نفس کا غلام رہتا ہے وقتی طور پر کر دیا کہہ دیا لیکن موقع مل گیا پھر گناہ کو کر لیا ہے کہ نہیں اتنا میں ہو گیا کوئی دیکھنے والا نہیں موبائل ہاتھ میں ہے خلاص اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اب وہ موبائل میں نیٹ میں جو چاہتا دیکھتا یوٹیوب پر فیس بک پر بہت بڑی آفت ہے یہ اس نے گھروں کو برباد کر دیا بچوں کو برباد کر دیا بوڑھوں کو برباد کر دیا اس چیز نے سب کو برباد کر کے رکھ دیا انسان کنٹرول نہیں کر پاتا نہیں کنٹرول کر پاتا تنہائی میں ہوتا موبائل اس کے پاس ہے لاؤ دیکھتے ہیں کوئی چیز اس کے بہانے انسان کیا کرتا ہے دوسری چیزوں کے اندر چلا جاتا ہے خبر کا بہانا ہے اور امتحان ہوا ریزلٹ کا بہانہ ہے تیاری کا بہانہ ہے ٹھیک ہے تیاری کم ہوتی ہے دوسر چیزوں میں انسان اپنا وقت زیادہ ضائع اور برباد کر دیتا ہے خبر انسان کم دیکھتا اور سنتا ہے اور زیادہ چیزوں میں اپنا وقت زیادہ برباد کر دیتا ہے ایسا بنا دیا گیا ہے کہ انسان کا دل اسی کی طرف ہمیشہ مائل رہتا نوجوان بوڑھا چھوٹا بچہ 6 چھ سال،, سال سال کے بچے میرے بھائیوں افسوس ہوتا ہے एक साहब कहने लगे कि मेरा मोबाइल में लॉक कर देता हूं और पासवर्ड नहीं बताता हूँ लेकिन सात साल का बच्चा पता नहीं कैसे पासवर्ड पता कर लेता है इतना माहिर हो गया जी हाँ इतना माहिर हो जाते हैं बच्चे आजकल के बच्चे बड़े शार्प होते इन चीजों में दीगर चीजों में नहीं होते हैं इन चीजों में ज्यादा शार्प होते है उनका जहन बहुत तेज चलता है इन चीजों में बहुत आगे होते हैं जी हाँ सात साल का साल का बच्चा جسے صحیح طریقے سے موبائل بھی پکڑنا نہیں آنا چاہیے وہ موبائل کے لابھ کو کھول دیتا ہے تمام اس میں جو مواقع ہیں اور جو تمام چیزیں ہیں ویب سائٹس ہیں سب پر چلا جاتا ہے سب کو دیکھ لیتا جی ہاں اور ہم بھی ایسے سست ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بچہ ہمارا رو رہا ہے اس کو موبائل پکڑا دو ماں اپنا جو ہے دوسروں سے بات کر رہی ہے بچہ موبائل میں پڑا ہوا ہے ماں کو صرف اتنی لگی ہوئی ہے کہ ہماری جان چھٹی ہوئی ہے جو بھی بچہ ہمارا کر رہا ہے اس کو کرنے دو پریشان نہیں کر رہا مجھے تنگ نہیں کر رہا اپنے آپ کو تنگ اور پریشان ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے اس کو جو کھلونا دیا دی دیا ہے وہ کھلونا بہت خطرناک کھلونا ہے وہ. وہ بارود ہے سمجھ لیجیے وہ جو جلا کر کے خاک کر دینے والا بہت خطرناک چیز ہے یہ ہاں بہت مجبوری انسان کے پاس ہے تو بچوں کو دے کیونکہ بھائی آج ایسا دور آ گیا ہے کہ اس کے بغیر آپ جو ہے امتحان میں نہیں جا سکتے یا اور بہت ساری چیزیں تو بچہ نچوڑ ہو جائے اور اچھی بری تمیز ہو جائے آپ اس کو دے دو موبائل وقتی طور پر استعمال کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجبوری ہے یہ لیکن سات سال کا چھ سال کا بچہ ہے پان سال کا بچہ ہے ہم اس کو موبائل تھما دیں تاکہ ہمیں پریشان نہ کریں ہمیں ڈسٹرب نہ کرے ہم جو ہے جہاں چاہیں بات کریں اس طریقے سے آج صورتحال ہے اور میرے بھائیو اس نیٹ نے اس موبائل نے کیا کر دیا سب کو دور کر دیا آج اپنوں کو دور کر دیا قریب لوگوں کو دور لوگوں کو قریب کر دیا ہے کہ نہیں ہے دو لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی فلائٹ میں ایک ہی بس میں بغل بغل سیٹ ہے دونوں اپنے اپنے موبائل میں مگن ہیں بغل والے کی کوئی خبر نہیں اور جو موبائل میں مگن ہے پتہ نہیں دنیا کے آخری کونے کا بندہ ہے اس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اس کو دیکھ رہے لیکن آپ کے بغل میں جو بیٹھا ہو جس کا حق ہے آپ کا پڑوسی ہے وہ اس کی کوئی خبر نہیں ہے ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اولاد بیٹھی بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں سب ہیں سب اپنے اپنے موبائل میں مگن کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا کوئی کسی کی خبر نہیں دے رہا ہے دور والوں کی بڑی خبر بڑا احساس ہے لیکن اپنے جو قریبی ہے ساتھ میں بیٹھے ان کا کوئی ہمیں احساس نہیں اسی کا نام نیٹ ہے ایک صاحب نے اسی یہی تعریف کی نیٹ کی نیٹ کا مطلب یہ جس نے دور کو قریب کر دیا قریب کو دور کر دیا اور حقیقت نے بڑی اچھی تعریف کی انہوں نے یہ آج تعریف ہے نیٹ کی موبائل کی ہی تعریف رہ گئی تو آج یہی صورتحال ہماری ہے میرے بھائی ہو تو بتائیے رہا تھا توبہ سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ انسان کو اپنے اعمال میں توبہ میں تمام باتوں کے در مخلص ہونا چاہیے اور یہ ہر عبادت کے لیے شرط ہوتی ہے توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو حق واپس کر دینا یا دنیا میں معاف کروا لینا حق واپس کر دینا اس کو بندوں سے تعلق اگر ہے ہم نے کسی کا حق کھا لیا کسی کو تنخواہ نہیں دی کسی نے آپ کو قرضہ دیا آپ نے قرضہ واپس نہیں کیا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا دکان پر قبضہ کر لیا بھائی کا حق نہیں دیا بہن کو حق نہیں دیا اور کسی کا حق نہیں دیا جس کا حق ہے اس کو دنیا کے اندر یا تو واپس کر دیں یا تو تلافی کر لیں اور معاف کروا لیں اگر بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو کیونکہ بندوں کے حقوق اللہ بھی نہیں معاف کرے گا بندے ہی معاف کر سکتے اس کو جس سے متعلق حق ہے وہ تو حقوق الباد بھی بہت اہم حق ہے حقوق اللہ معاف ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے گا لیکن حقوق اللہ میں بھی ایک حق نہیں معاف ہوگا کون سا حق ہے وہ شرک نہیں معاف ہوگا باقی دیگر حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرے گا کیونکہ اللہ رب العم نے صاف فرما دیا باقی دیگر حقوق ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے آپ نے جھوٹ بول دیا چوری کر لی نماز میں کوتاہی ہوگی رشوت کر کھا لیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان گناہوں کو معمولی سمجھے۔ کہ بھی اللہ تعالیٰ تو معافی کر دے گا اللہ کی مرضی نہیں معاف کیا تو جہنم میں تو جانا ہی پڑے گا نا جی ہاں اللہ کی مرضی کوئی اللہ پر زور درستی نہیں ہے کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرنا ضروری نہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی معاف کر دیا تو معاف کیا اللہ کا فضل احسان لہذا شرک اللہ معاف نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو حقوق العباد اگر ہیں تو بندوں کا حق واپس کر دینا لوٹا دینا ٹھیک ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ گھر سے چوتھی پانچویں گھر سے پہلے توبہ کر لینا برقرار یہ ہے کہ انسان کی روح نکلنا کا جب وقت آتا ہے جانکنی کا جب سانس اکھڑنے لگتی ہے اوپر نیچے انسان کی سانس ہوتی رہتی ہے اس سے پہلے پہلے توبہ کر لینا اگر اس کے بعد آپ توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ نے اس کا ایک وقت رکھا ہے اور ایک عام وقت ہے اور یہ قیامت سے متعلق ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لینا اگر سورج مغرب سے نکل گیا تو توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر دے گا جی ہاں تو یہ توبہ کی شرطیں جب ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تب انسان کی توبہ خالص توبہ بنتی ہے اور تب اللہ تعالیٰ بنتے کے گناہ کو معاف کرتا ہے یہ ساری شرطیں جو ہے توبہ سے متعلق ہیں اس کے بعد اللہ نے کیا فرمائی ہوا بال اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ متطاہرین اس سے ہے توہر یا طہارت سے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی گناہ ہیں گندگیاں ہیں ناپاکیاں ہیں چاہے وہ حصے ہوں یا مانوی ان سے بچ کر کے رہنا ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رہنا یا ان سے پاک پاکی اور صاف صفائی اختیار کرنا اس کو تہارت کہا جاتا ہے اس لیے تہارت دو طرح کی ہوتی ہے ایک حصہ جو نظر آنے والی طہارت ہے جیسے انسان ناپاک ہو گیا اس کو کیا کرنا ہے وضو کرنا پڑے گا ہے کہ نہیں ہے انسان ناپاک ہو گیا یعنی ہوا خارج ہو گئی مان لیجئے یا اس کا وضو ٹوٹ گیا پیشاب کر لیا پیخانہ کر لیا یہ بھی کیا ہے یہ ناپاکی ہے ان سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا وضو کرنا پڑے گا طواف کرنا ہے آپ کو وضو کرنا پڑے گا نماز پڑھنا وضو کرنا پڑے گا آپ کو تو جو حصے ہے انسان ناپاک ہو گیا بیوی کے پاس گیا یا نائٹ فال ہو گیا اس کو کیا کرنا ہے یا عورت کو حید آتا ہے نفاس ولادت کے بعد کا خر اس سے پاک ہونے کے لیے حسر کرنا پڑے گا تو یہ ظاہری اور حسی ناپاکیاں ہیں ان سے بھی انسان کو دور رہنا ہے اور ناپاکی ہونے کے بعد انسان کو پاکی حاصل کر لینا چاہیے جو پاک رہتے ہمیشہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور ایک ناپاکی کیا ہوتی ہے معنوی جو نظر نہیں آتی جیسے گناہ ہے ٹھیک ہے یا دل کی گندگیاں ہیں دل کی ناپاکیاں ہیں دل میں نفاق ہے دل میں کفر ہے ریاکاری ہے حسد ہے بغض ہے عداوت ہے ان تمام چیزوں سے دلوں کو ہمیں پاک و صاف رکھنا چاہیے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھتے ہیں اللہ کے سدیس ابور و شطر المان پاکی کیا ہے آدھا ایمان ہے پاکی آپ کا دل پاک ہو یا اس طریقے سے ناپاکی ہو جائے آپ غسو کر لیں وضو کر لیں اگر وضو کرنے کی ضرورت ہے دل کے اندر کوئی حسد اور بغض ہے اسے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں دل کو آئینے کے مانند بنا لیں دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض نہ ہو حسد اور نفرت نہ ہو تو یہ کیا ہے اس سے بھی انسان کو پاک و صاف رہنا چاہیے تو ہر طرح کے پاکی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو پسند کرے اللہ تعالی ہم سے محبت کرے تو ہم کو بھی پاک و صاف رہنا چاہیے اپنے کپڑے کو صاف رکھیں اپنے جسم کو صاف رکھیں اپنے دل کو صاف رکھیں پاک رکھیں گناہوں سے دوری اختیار کریں گناہوں سے پاک و صاف رہیں ہم دل کے گناہ ہوں یا جسم کے گناہ ہوں کسی بھی طرح کے گناہ ہوں ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں اور سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے شرک سے انسان پاک ہو ہی حقیقت میں اس کو تہارت حاصل ہوگی ورنہ دنیا کی ساری تہارتیں انسان کے پاس ہوں لیکن یہ تہارت نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ نہ رکھے تو دنیا کی تمام تہارتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان کے پاس یہ تہارت ہونی چاہیے کہ انسان کے عمل میں شرک نہ ہو عقیدے میں انسان کے شرک نہ ہو کیونکہ شرک کو اللہ البامین کبھی نہیں معاف کرے گا یہ سب سے بڑی نجاست ہے یہ سب سے بڑی ناپاکی ہے یہ سب سے بڑی گندگی ہے یہ اس سے بڑی کوئی گندگی نہیں رو زمین پر شرک سے آپ کا کپڑا ناپاک ہو گیا آپ دھل لیجئے صاف ہو گیا کپڑا آپ غسل کر لیے صاف ہو گیا لیکن شرک اگر ہے آپ کے عمل میں آپ کا کپڑا کتنا بھی صاف ستھرا کیوں نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کتنے خوش و خزوق کے ساتھ نماز پڑھیں کتنی پابندی کے ساتھ پڑھیں یہ چیز آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے ان تمام نیکیوں کا اللہ کے دربار میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو سب سے بڑی تہارت یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو اپنے عقیدے کو اپنی عبادتوں کو شرک سے پاک رکھے یہ سب سے بڑی تہارت ہے اسی طہارت پر آپ کے دیرے دیگر آمال کی قبولیت کا دور و اس کے بعد ایک آیت اور پڑھتے ہیں اور یہ ایسی آیت ہے جو بارہا آپ لوگوں نے سنی ہوگی یہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 ہے اللہ فرماتا ہے قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالی سے محبت ہے فتبی میری اتباع کرو میری پیروی کرو یہ حبیب اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا تم سے محبت کرے گا یہاں بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ یا لکم دنوں دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے نبی کی اتباع اور پیروی کرنی ہے کیونکہ نبی کی اتباع اللہ کی اتباع ہوتی ہے نبی کی اعتعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے وہ میتھی رسول فقط اطا اللہ جس نے رسول کے اعتعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی جسے نبی کی نا فرمانے کی اس نے اللہ کی نا فرمانے کی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب کیا ہے ایک نبی کی اتباع اور پیروی کرنا نبی کے نقش قدم پر چلنا اس کے بہت سارے اسباب ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے ان میں سے ایک اہم سبب ہے نبی کی تباہ و نبی کی پیروی کرنا نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا جس طریقے سے نبی نے حکم دیا ہے نبی کے تمام حکموں پر عمل کرنا نبی نے جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ان تمام چیزوں سے دور رہنا اللہ تعالیٰ کی بات وہ اسی ہی کرنا جیسے نبی نے کی ہے نبی نے جو کچھ بتایا ہے نبی کی تصدیق کرنا کہ ہاں نبی نے سچ فرمایا ہے وہ ساری چیزیں واقع ہوئی یا واقع ہوں گی نبی صادق اور مصدوق ہیں برحق ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کے حکم اور وہی کے مطابق ہی کہتے ہیں عما کو انلحََََََََََاََاََََََََََََا نبی کی طرف جو وہی آتی ہے وہی ہمائے نبی فرماتے تو اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ نبی کی اتباع اور پيروى کرنا ہے اللہ تعالی کی محبت نبی کی مخالفت سے حاصل نہیں ہوگی اللہ تعالی کی محبت نبی کے بارے میں غلو کرنے سے حاصل نہیں ہوگی نبی کے مقام کو اونچا کر دینے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہوگی اللہ نے جو نبی کا مقام دیا ہے وہ مقام آخری مقام ہے اس سے اگر اونچا کریں گے تو نبی کی شان میں گلو یہ حرام ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا لاترون کماقترتی نشوارہ ای سب رمریم اے لوگوں میرا مقام اونچا نہ کر دینا جیسا کہ بن مریم کے مقام کو نسارا نے اونچا کر دیا اور ان کے مقام کو آگے بڑھا دیا ان کی شان میں غلو کیا فعنہ اب دل میں اللہ کا بندہ ہوں غلام ہوں اللہ کا مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو یہ ہمارے نبی کا درجہ اب اللہ کے بندے ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول بھی ہیں بندے بھی ہیں اب اللہ کے نبی کی شان میں گلو کرتے کوئی کہے کہ آپ عالم الغیب ہیں کوئی آپ کی بشریت کے انکار کر دے کہ آپ بشر ہی نہیں ہیں آپ عالم الغیب ہیں غیب کو جاننے والے ہیں یہ سب اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں حاصل ہوگی یہ سب کیا ہے نبی کی شان میں غلو کرنا حرام اور ناجائز ہے یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا آج ہمارے یہاں کی بڑا طبقہ ہے جو اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ بشر نہیں ہیں آپ عالم الغیب ہیں آپ ماکانما کن جو ہوا جو کچھ ہونے والا ہے تمام چیزوں کی خبر رکھتے ہیں اور صرف ہمارے نبی کے بارے میں نہیں اور بھی لوگوں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے اپنے پیروں ولیوں فقیروں اور مرشدوں کے بارے میں سب کچھ وہ جانتے ہیں سب کچھ وہ ان کے ہاتھ میں ہے غیر کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں سب کچھ وہ دنیا انہیں سے چلتی ہے چار لوگ ہیں چار اقتاب جن سے دنیا قائم ہے یہ کون لوگ ہیں یہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں اس ریکا عقیدہ رکھتے ہیں. وہ چار اختاب کون ہی سبت کے لوگ ہیں دنیا تو اسے پہلے سے قائم ہے تب کیسے دنیا قائم تھی بھائی وہ اختاب تو بھی پیدا ہوئی پہلے نہیں تھے اختاب وہ قطب لوگ ان میں عبد القادر جیلانی بھی ہیں لوگ کہتے ہیں جی ہاں جس جی عبد القادر جیلانی کی پوری زندگی توحید اور سنت کی نشر و اشاعت میں گزری اسی امام اور اسی ایک متقی اور ماحد شخص کو لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا کہ ان سے دنیا قائم ہے ایک پایا وہ بھی ہیں دنیا چار ستونوں پر قائم ہے چار کتب پر ان میں سے ایک عبد القادر جی بھی ہیں عبد القادر سے پہلے دنیا نہیں تھی عبد القادر جی دنیا سے چلے کہ ان کی وفات ہو گئی کیا دنیا قائم نہیں ہے ان کی پوری زندگی گزری توحید کی اشاعت میں ان کی کتاب گنیتو الطالبین عربی زبان میں ہے ہمارے یہاں کے لوگوں نے ترجمہ کیا تو غلط ترجمہ کر دیا اس کتاب کو شرک کا مرکز بنا دیا شرک اور بداعت اور خرافات اس کے اندر ڈال دی غلط ترجمہ کر دیا کیونکہ بےچارے لوگ عربی تو جانتے نہیں ہمارے یہاں کیا سمجھیں گے وہ تو جیسا چاہ ویسا ترجمہ کر دیا جیسے قرآن کا مرمانی ترجمہ کرتے ہیں مرمانی تفسیر کرتے ہیں بےچار لوگوں کو عربی تو معلوم نہیں ہے اسی لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں بہکاو میں لوگ آ جاتے ہیں کہا دیکھو یہ ان کی کتاب ہے حالانکہ ان کی اصلی کتاب تو دالبین. ماشاء اللہ شروع سے آخر تک توحید ہی توحید سنت ہی سنت, ہی سنت اس کے بداعت اور خرافات کے خلاف ننگی تلوار تھے وہ کتاب بھی ننگی تلوار ہے بدعات اور خرافات اور شرک کے خلاف لیکن اسی کتاب کو لوگوں نے شرک کا ممبا بنا دیا نہ ہاں لوگ اللہ تعالیٰ ان کے جال سے ان کے مکر سے ان کی سازش سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے تو ایسے لوگ ہمارے ہاں جو خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے دین کو بدل دیں گے حدیثوں کو بدل دیں گے ڈنڈی ماریں گے ترجمہ کرنے میں آپ کو عربی آتی نہیں کیا کریں گے آپ تو اس طریقے کی صورت حال ہے تو بدعات اور خرافات سے دوری یا نبی سے محبت کی دلیل ہے بدعات کرنا یہ نبی سے محبت کی پہچان نہیں ہے عید ملازنبی بنانا شب برات بنانا رجب کے کنڈے بنانا نماز سے پہلے زبان کی زبانی نیت کرنا یا نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے جو یا قوی یا قوی کہنا یا اس طریقے سے قرآن خانی کرنا تیجا اور چہل پنجم کرنا یہ ساری بدعات اور خرافات ہیں یہ ساری چیزیں خرافات ہیں یہ سب کرنا نبی سے محبت کی پہچان نہیں ہے نبی سے محبت کی پہچان اتباع ہے آپ کی پیروی کرنا ہے آپ کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا جیسے ہمار نبی نماز پڑھی ویسی نماز پڑھنا یہ آپ سے محبت کی دریل ہے ہمارے نبی جیسے روزہ رکھا ویسی روزہ رکھنا اللہ کے سر کیا فرماتے ہیں سلو کمار تمونی وسلی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم کو نماز پڑھنا جیسے میں نے اسے وضو کیا ویسے تم کو وضو کرنا یہ نہیں کہ بدات خرافات لے کر کیا ہے انسان ہمارے یہاں بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں گردن پر مسے کرتے ہیں گردن پر مسے کرنا کسی بھی حدیث ثابت نہیں ثابت نہیں ہی زبان سے پہلے لوگ نیت کرتے ہیں وضو کرنے کی یا نماز کی نیت کرتے ہیں ساری چیزیں ہیں یہ ثابت نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جی ہاں تو اس طریقے سے آپ دیکھیے وہ جو ماہ نبی نے کیا نماز جمعۂ بھی نماز پڑھی ہے اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنا اپنی طرف سے یہ سب بدات اور خرافات ہے ہمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو بدعت اور خرافات سے منع کیا کرتے ہر خطبے میں کہتے تھے فعن خیل الحدیث کتاب اللہ و خیری الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر حدیث اللہ کی کتاب قرآن سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اپنا طریقہ لا کر کے پیش کر دینا اس میں گڑبڑ کر دینا یہ نبی سے محبت کی پہچان نہیں ہے پھر کیا فماد تھے اویا کم تم نئی نئی چیزوں سے بچو کیونکہ ہر نئی چیز بدات ہے اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے تو بداث کرنا یہ نبی سے محبت کی دلیل نہیں ہے یہ تو شیطان سے محبت کی دلیل ہے ہمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بداع سے بڑی نفرت کرتے تھے صلم صارین صحابہ نفرت کرتے تھے اسی لیے ہمیشہ بداع سے دور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے تو نبی سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی تباہ کرنا تو میری اتباء کرو میری پیروی کرو جو حدیثوں ثابت ہے اس پر عمل کرو جو نہیں ثابت اس کو چھوڑ دو دین یہ آبا اجداد کے اے اے طریقے پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے دین کتاب اللہ اور صنعت رسول کا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث آتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللّہ علیہ و سلّم کے پاس کچھ فرشتے آئے تو لوگوں نے فرشتوں نے کیا کہا اس نبی کی ایک مثال ہے اور مثال کیا ہے انہوں نے مثال بیان کیا اور مثال یہ بیان کیا کہ مثال یہ ہے کہ ان کی, کی اس آدمی کے طریقے سے جس نے کوئی گھر بنایا گھر بنایا یہ بخاری مسلم کی روایت ہے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد اس نے انہوں نے کیا کیا اس گھر کے اندر کھانا رکھا دسترخوان بچھایا اور انہوں نے بھیجا دائی لوگوں کو کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر کے لے کر کے آؤ جس نے دائی کی بات قبول کر لی وہ آیا گھر میں داخل ہوا کھانا بھی کھایا دسترخوان سے فائدہ بھی اٹھایا جس نے دائی کی بات مان لیا اور جس نے دائی کی بات نہیں مانی دائی کہتے ہیں بلانے والے کو جیسے آپ کسی کو بھیجیں کہ بھائی جاؤ کو بلا کر کے لے کر کیا آؤ خان کی طرف فلاں کو لے کر کے آؤ یا آج کل میسیج ہوتا ہے واٹس ایپ پر اشارہ لوگ بھیج دیتے ہیں لیکن ایک ایک میسیج بناتے ہیں اور اس کو واٹس ایپ پر بھیج دیتے ہیں شادی ہے عقیقہ ہے ولیمہ ہے یا کوئی دعوت رکھے ہیں ایک بنائیں گے فارمیٹ اور اس کو لوگوں کے پاس بھیج دیں گے کہ بھیا آپ کی دعوت ہے فلاں جگہ پہلے زمانے میں چیز نہیں تھی آدمی بھیجتے تھے کہ جاؤ بھائی فلاں کی, کی دعوت ان کو بتا کر کے آؤ موبائل نہیں تھا لوگ آپ پہلے جو ہے گاؤں دیہات میں بھی دیکھیے پہلے زمانے میں اب تو ختم ہو رہا دھیرے دیرے, دیرے. باقاعدہ شادی ہوتی تھی تو آدمی بھیجتے تھے لیکن نہیں اس کو جو ہے کچھ دے کر کے بھیجتے تھے ہمارے یہاں جو ہے اس کو وہ کیا نام ہے ہلدی دے کر کے بھیجتے تھے اب لوگوں کے علاقے پتہ نہیں کیا تھا ہلدی دیتے تھے اس کو اور وہ کتنے لوگوں کو دعوت دینا ہے پچاس لوگوں کو پچاس ہلدی دیتے تھے اس کو اور بتاتے فلاں فلاں گاؤں میں فلاں فلاں آدمی کو دینا ہے تاریخ بتاتے تھے جا کر کے کبھی کبھی آدمی بھول جاتا تھا کسی دوسرے کو دے دیتا تھا یا تاریخ بھول جاتا تھا ایک پہلے ایک دن بعد میں آ جاتے تھے یہ بھی ہوتا تھا ایسا ہے ہوتا تھا تو یہ چیزیں ہوتی تھی تو آدمی بھیجتے تھے تمہارے بھی فرماتے ہیں اس فرشتوں نے فرمایا کہ مثال ہے تو لوگوں نے کہا کہ جو کو اور واضح کی تعویل کیا اس کا مقصد ہے انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمی نے جنت بنائی جنت اللہ تعالی کا گھر ہے اللہ نے بنایا اور اللہ نے جنت کی نعمتوں کو پانے کے لئے انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا جس کے آخری کڑی امانی پر صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ دائی تھے نا اللہ رب العالمی آپ کو دائی بنا کر بھیجا دائیان اللہ دائی دائی بیزن ہی وہ سراج اب اللہ نے آپ کو دائی بنا کر کے بھیجا اللہ کے دین کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیج آپ دای تھے آپ لوگوں کو بلاتے آؤ اس گھر کی طرف جنت کی طرف آؤ جنت کی طرف آؤ جس نے آپ کی بات مان لیا وہ آیا اور جنت مل گئی اس کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا جس نے انکار کر دیا نہ جنت میں گیا نہ جنت کی نعمتیں اس کو ملی تو کہا یہ اس کی مثال ہے اللہ نے گھر بنایا اس گھر کی طرف بلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو نبی کی بات مانا جنت میں داخل ہوگا جو نہیں مانے گا جنت میں نہیں داخل ہوگا ایک حدیث باتیں کل الا من ابا ہماری امت کا ہر بندہ جنت میں داخل ہوگا مگر جس نے میرا انکار کیا لوگوں نے کہا امین اباس اللہ آپ کی بات کا انکار کون کر سکتا ہے یعنی یا جنت میں داخل ہونے سے انکار کون کر سکتا ہے آپ نے کہا جو انکار کرے گا جنت میں جانے سے وہی جنت کے اندر نہیں جائے گا باقی ہماری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا لوگوں نے کہا کہ بھائی جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانا ہر انسان کی خواہش جنت اسے ملے ہر انسان جنت چاہتا ہے جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا تو آپ نے کیا فرمایا من اطا دخل الجنہ ومن من فقد ابا جس نے میری اتباع کی میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے انسان جنت کا حقدار نہیں بن سکتا آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر کے آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے آپ کے طور طریقے کو چھوڑ کر کے انسان جنت کا حقدار نہیں بن سکتا بویا اس نے جنت کا انکار کر دیا جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے جنت میں جانے کے لیے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے نبی کے نقش قدم کی پیروی کرنا ضروری ہے فتبی میری اتباع کرو میرے میری میرے, میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو جو میں نے تم کو بتایا جو راستہ چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں ہمار بھی کیا خیرین کتاب اللہ وخیل الحدی حدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ سے بہتر طریقہ کسی کا نہیں ہے اس پورے طریقے کو اپنانا ہے یعنی کہ کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا کچھ طریقہ لے لیا کچھ چھوڑ دیا ہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہے کچھ طریقہ لیا اور کچھ اپنا ملا دیا اس کے اندر نہیں خالص ہونا چاہیے نبی کا طریقہ اس میں ہمارا طریقہ اگر مل گیا تو خالص نہیں رہ گیا جو خالص سنت کے مطابق عمل ہوگا اسی کو اللہ البامن قبول فرمائے گا تو اللہ فرماتا فتح اونی آپ فرما دو کہ میری اتباع کرو یہ حبی اللہ اللہ ابامن تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اس لیے میرے بھائی نبی سے محبت کی پہچان آپ کی سنتوں پر عمل کرنا بدعت سے دوری اختیار کرنا بدعت کرنا یہ نبی سے محبت کی دلیل نہیں ہے یہ ایسے لوگوں کو اللہ کے سنا اپنے حوصلہ بھی بھگا دیں گے قیامت کے دن آپ کے پاس آئیں گے جب فرشتے بھگائیں گے تو کہیں گے ہماری امت کے لوگ ہیں کیسے پہچانیں گے وضو کے نشانات سے جو بدعتی ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا ہے پڑھتا نماز وہ زکوۃ بھی دیتا ہے حج بھی کرتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے قربانی بھی کرتا ہے کرتا ہے وہ ایسا نہیں کہ نہیں کرتا وہ لیکن بداعت بھی کرتا ہے تو اس کے عضو کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن یہ سنت پر عمل کرنے کا اتنا فائدہ ہوگا اس کو وضو کرنے کی وجہ سے فائدہ ہوگا اسے کہ وہ پہچانا جائے گا کہ نبی کمت کا ہے یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ گے آنے دو ان کو آنے دو آنے دو ہم ان کو پانی پلائیں گے ہمارے ہاؤس ان کو پانی ملے گا تو فرشتے کیا کہیں گے نہیں نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی بداعت کرنا شروع کر دیا تھا تمہارے نبی ان کو بھگا دیں گے کہیں گے جاؤ جاؤ سو ہو کنڈ سو ہو تمہارے لیے بربادی ہو تمہارے لیے دوری ہو تو میرے بھائیو بدعات کرنا یہ نبی سے محبت کی دلیل نہیں آج ہمارے یہاں لوگوں نے پیمانہ بنا لیا اگر آج یہ ساری چیزیں آپ بداعت نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے آپ گستاخے رسول ہیں آپ رسول کو نہیں مانتے ہیں اولیاء کو نہیں مانتے ہیں ایما کو نہیں مانتے یہی لوگوں نے آج معیار بنا لیا بداعت کیجیے چہلوم پنجم جتنی بدعات ہمارے ملکوں کے اندر چاہے وفات کے تعلق سے ہو یا ولادت کے تعلق سے ہو جنازے کے تعلق سے ہو نمازوں کے تعلق سے ہو ہر مسئلے کے اندر لوگوں نے بدعت ایجاد کر لیا سنتیں کم نظر آتی بدعت زیادہ نظر آتی ہمارے یہاں سنتوں کا دائرہ لوگوں نے کم کر دیا کم رہ گئی بدعتیں بہت زیادہ تھوک کے حساب سے بدعتیں ملتی ہیں ہمارے یہاں تو لوگ جو ہے بدعت کو کریں گے ہاں سچے آشیف رسول آپ سچے مسلمان اگر نہیں کریں گے تو آپ گستاخ رسول آپ گستاخ اولیاء نبی کو نہیں مانتے اگر نبی کو مشکل کشا نہیں مانا نبی کو عالم الغیب نہیں مانا آپ گستاخ رسول گئے جو اللہ تعالی کی سفات اختیارات ہیں وہ نبی کے بارے میں اگر مانیں گے تو آپ نبی کے سچے عاشق ہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں لیکن اگر ان چیزوں کو نہیں مانیں گے تو آپ سچے عاشق نہیں ہیں آپ گستاخ ہے نبی کے نوبل یہ گستاخی ہمیں منظور ہے لیکن یہ شرک اور کفر میں منظور نہیں ہے یہ گستاخی صحابہ نے بھی کیا ہے اگر یہ گستاخی ہے تو صحابہ اللہ کے اصل کو عالم الغیب نہیں مانتے تھے صحابہ اللہ کے اصل کو مشکل گشا نہیں مانتے تھے وہ مشکل گشا اللہ کو مانتے تھے بس عالم الغیب اللہ کو مانتے تھے اگر یہ گستاخی ہے تو یہ گستاخیاں ہمارے لئے مبارک مبارکباد ہیں ہم ان گستاخیوں کو اپنی اے اے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہ تمہاری نظر میں گستاخی حصل بھی ہی عقیدہ ہے اصل یہی توحید ہے میرے بھائیوں اس لیے یہ جو آیت ہے بڑی اہم ترین آیت ہے ہمیں اللہ کے رسول کی تباہ کرنے ان کی تباہ کی بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی بدعات کر کے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی یہ لکھ لیجیے آپ لوگ پوری دنیا لکھ لے اس بات کو ہم بدعات کر کے اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے کتنا بھی آپ کر لیں کتنا بھی صدقات و خیرات و زکات سب کچھ کر لیں اگر بداعت و خرافات کرتے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی نبی کی تباہ کر کے ہی نبی کی سنتوں پر چل کر کے ہی آپ کیا کریں گے اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں محبت بھی حاصل ہوگی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا وہ یا پھر اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید کریمہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی لوگوں سے محبت کرتا ہے کن سے سنتوں کی پیروی کرنے والے نبی کی اتباء کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بدعات اور خرافات کرنے والوں سے اللہ نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ارب ہمیں نبی کی سچی تباہ کرنے کی توفیق دے اپنے نبی کی سنتوں پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور بدعت اور خرافات سے شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکام وہ صلی اللہ علیہ محمد علیہ علیہ و صابین و جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتو.